السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللّہ رسول اللہ وسلم وب سنتیناظرین و ومشاهدين. و مشاہدات و وسامیات و مسلمان کا ایک ایک بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ شریعت کے اندر زنا حرام ہے شراب حرام ہے اس کی حرمت کا ہر بندے کا علم ہے کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے اندر زنا حلال ہو دنیا کے ہر مذہب میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے شراب یہ ام الخبائط ہے بہت ساری برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے اس لیے شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے اگرچہ زمانۂ جاہلیت میں یہ دھڑے کے ساتھ پی جاتی تھی لوگ نوش کرتے تھے لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا تو یہ چیزیں حرام اسلام کے اندر ایسے ہی ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے عورت ریشم کا کپڑا پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین ہماری عقلوں کی بنیاد پر نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا اس کے اندر کیا قباحت ہے اس کے اندر کیا برائی ہے وہ بھی یہ کپڑا ہے جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں تو آخر ریشم کیوں مردوں کے لیے حرام جبکہ عورتوں کے لیے حلال ایسی ہی آپ دیکھیں گے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے حلال ہے مرد چاندی کی انگوٹی پہن سکتا ہے سونے کی انگوٹھی پہننا اس کے لیے حرام ہے یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام قرار چاہا اس کو حرام قرار دیا اور جس چیز کو حلال کرنا چاہا اللہ رب العالمین اس کو حلال قرار دیا اللہ تعالیٰ شارع ہے کوئی اللہ رب العامین پر اعتراض نہیں کر سکتا تو یہ ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حلت و حرمت یہ اللہ رب العامین کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسلام کے اندر کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے لہٰذا ایک بندہ کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ ہی حرام کر سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق اپنی سوچ بوجھ کے مطابق ایسے دیکھیں کہ موسیقی یہ بھی کیا ہے حرام ہے شریعت کے اندر گانا بجانا ساری چیزیں حرام ہیں کیونکہ یہ شیطان کے مضامیر میں سے ہیں اور اسی طریقے سے انسان کو جناکاری تک فوج کاموں تک بدکاریوں تک لے جانے والی چیزیں ہیں اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے قرآن و سنت سے حدیثوں سے دین سے اعراض کر دینے والی اور غافل کر دینے والی چیزیں ہیں لہذا یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے یہاں بتانا مقصد یہ ہے کی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اسے حرام ان حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے لگاتار ہفتے میں ایک بار کرتے ہیں تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ زنا کو شراب کو ریشم کو مردوں کے لیے اور گانا بجانا اور موسیقی ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے اور ان چیزوں کا نام دوسرا رکھ دیں گے ان چیزوں کا نام دوسرا رکھ دیں گے شراب کا نام کچھ اور رکھ دیں گے ایسے ہی سود ہے اسے بھی لوگ حلال کر لیں گے اور سود کا نام کچھ اور رکھ دیں گے لیکن نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے اصل یہ دیکھا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اس پر حکم لگتا ہے نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی جو ہے چیز وہ رہے گی سود ہے سود ہی رہے گا چاہے اس کا نام فائدہ رکھ دیا جائے یا اس کا نام انٹرسٹ رکھ دیا جائے گانا ہے اس کا نام چاہے روحی غذا روحانی غذا رکھ دیا جائے یا اور کوئی نام رکھ دیا جائے وہ چیز حرام اور ناجائز ہے ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نور صلی اللہ ان کو پیدا کیا مکہ کے مشرقین انہیں اللہ کی بیٹیاں نوب اللہ کہتے تھے تو کیا حقیقت بدل گئی فرشتے فرشتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور غلام ہیں نبی اور رسول نہ نے ان کو اللہ کا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کیا نہ عذ اللہ وہ اللہ تعالی کا بیٹا گے نہیں وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں اور وہی وہ رہیں گے حضرت حضیر علیہ السلام اللہ کے بندے اللہ کے نبی اور رسول نبی تھے یہودیوں نے ان کو اللہ تعالی کا بیٹا کہہ دیا کیا وہ اللہ کا بیٹا گے نہیں نام بدل دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے جو حقیقت ہے وہی رہتی ہے ایسے یہ چیزیں چاہے ان کا جو بھی نام رکھ دیا جائے وہ چیزیں حرام ہیں شریعت کے در قیامت تک حرام رہیں گی لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی میں ان چیزوں کو حلال کر لیں گے اور ان کا نام کچھ اور رکھ دیں گے لیکن نام الگ رکھ دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی نہ حرام ہو جاتی اس کی حقیقت دیکھی جاتی ہے اس کا اس کے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے اسے دیکھا جاتا ہے لہذا نام بدل دینے سے کوئی چیز نہیں بدل جاتی اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اڑ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی زنا بھی عام ہو جائے گا شراب نوشی عام ہو جائے گی مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی حتی کی پچاس عورتوں کا ایک مرد نگراں و ذمہ دار ہوگا اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا علم دین کا اڑ جانا جہالت کا پھیل جانا شراب نوشی کا عام ہونا اور کھلے عام زنا کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں آپ دیکھیں شر عام زنا کاری بھی ہوتی ہے سر عام شراب نوشی بھی کی جاتی ہے جہالت بھی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اتنی جہالت ہے مسلمانوں کے اندر خاص طور سے دین کے تعلق سے کہ الامان والحفیظ لوگ دین کی اہم اور بنیادی باتوں تک بھول چکے ہیں ایمان کے ارکان کیا ہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں ان تمام چیزوں کو لوگ بھول گئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے کلمہ شہادت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی جو بنیادی باتیں ہیں جن کی جہالت کسی کے لیے یعنی جس کی جہالت مضر اور نقصان دہ ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کو علم نہیں ہے تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے اس طریقے سے ابو عامر اشرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ جنا ریشم شراب اور میوزک کو حلال کر لیں گے یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اسے حلال کر لیں گے کہیں گے حرام نہیں ہے کیا یہ حرام نہیں ہے اس طریقے سے وہ مالک عشری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے میری امت کے کچھ لوگ شراب پییں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے ان کی موجودگی میں ڈھولک تاشے بجیں گے اور گلوکارائیں گائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور کچھ کو بندر اور بنا دے گا یہ سن ابن ماضی کی روایت ہے یہ جتنی ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں شرابیں کھلے عام پی جا رہی ہیں ان کے باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں البتہ ان کے نام بدل دیے گئے ہیں کہیں اسے لوگ روحانی غذا کہتے ہیں روحانی شراب کہتے ہیں کہیں کچھ کہتے ہیں دھرنے کے ساتھ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے بلکہ ہر قسم کا نشہ عام ہو چکا ہے شراب نشہ آور چیز ہے اور ہر نشاور چیز شریعت کے اندر حرام ہے تو اور دیگر جو نشاور چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال کرنا آج مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا یہ مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں آج ہمارے نوجوان کس قدر منشیات کا اور مخدرات کا شکار ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی عمر اللہ کے بات میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے میں اور اس طریقے سے ہر علم جو انسانیت کے لیے امت کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے انسان کے لیے فائدے مند ہو اس کو حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے تھا آج ہمارے نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور ان کے اندر نشیات عام ہوتی جا رہی ہیں پڑھائی لکھائی چوپٹ ہے ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس طریقے سے ساری برائیاں ان کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں اور ایسے ہی سونا ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے لوگوں نے اسے حلال کر لیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ آج ریشم کا کپڑا بھی پہنتے ہیں اور سونا بھی پہنتے ہیں زناکاری بھی عام ہو چکی ہے اس کے اڈے باقاعدہ کھول دیے گئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس کی طرف لے جانے والی تمام چیزیں لوگوں نے حلال سمجھ رکھی ہیں اور دھرلے کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے مخلوط معاشرہ ہے رقص و سرود کی محفلیں ہیں حیجان انگیز تصویریں ہیں گانے ہیں فلمیں ہیں فوج ڈرامے ہیں یہ ساری چیزیں اسی ہیں جنہوں نے جو انسان کو زناکاری اور حرام تک شراب نوشی تک لے جانے والی ہیں اور لوگ دھرلے کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ارتقاب کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ علماء یسو نے زناکاری کی ایک نئی شکل حلالہ کی شکل میں اسے شریعت کا لبادہ اڑھا کر کے اسے بھی حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے حالانکہ یہ زمانے جاہلیت کے اندر چیز تھی ہمارے بھی نے ایسے لوگوں پر لانت بھیجی ہے ایسے لوگوں کو ادھر سانٹ قرار دیا ہے جو حلالہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں لالمحل والمحلل اللّہ حلال کرنے والے اور جس آدمی کے لیے عورت کو کو حلال کیا جائے وہ اس پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے نبی کی لانت ہوتی فرشتوں کی لانت ہوتی ہے سب کی لانت ہوتی ہے ہمارے بین ان پر لانت بھیجی ہے اور آج لوگ اسے باقاعدہ حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ایک حرام چیز ایک زنا اس کا نام لوگوں نے حلالہ رکھ دیا ہے کہ یہ چیز یعنی اس کے ذریعے سے ایک عورت حلال ہو جاتی ہے یہ میرے بھائیوں حرام ہے شریعت کے اندر زناکاری ہے یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے تھی اس لیے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا یہ بھی زناکاری کے کی ایک ماڈرن شکل ہے یہ بھی ایک ناجائز اور حرام شکل ہے لیکن انہوں نے علماء سونے اور پیٹ کے پجاری علماء نے اس پر شریعت کا لبادہ اڑھا کر کے اس کو بھی حلال قرار دے دیا یہی نہیں بلکہ اسے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیتے ہیں جو نہ عز باللہ اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا, کیا مو دے گے جو لوگوں کی عزتوں کو حلال کرتے ہیں حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حضرت الدا کے موقع پر اور اس میں فرمایت اندما حکم و آراج تمہارے خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے ایک عورت مسلمان عورت کی عزت سے کھلوال کرنا کس قدر لوگوں نے شریعت کا نام لے کر کے اسے حلال کر لیا ایک رات کے لیے دو رات کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ایک مجلس میں تین طلاق اسے دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں اور دو تین دن اس کے پاس رہنے کے بعد پھر اسے اپنے پاس لے کر کے آتے ہیں اور اسے باقاعدہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں یہ غیرت مر چکی ہے مسلمانوں کی یہ انتہائی یعنی اسلام کے نام پر بدرما داغ ہی ایک دھبا ہے جو آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے ایسا نہیں کہ معاشرے کے اندر ایک کلنک ہے ایک بدنما داغ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے ایک مجلس کے تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے صحیح قول کے مطابق لیکن اگر آپ اسے تین مانتے ہیں تو امت کا ایک طبقہ اس کو تین مانتا ہے لیکن حلالہ یہ جو جنا کاری کسی نے حلال نہیں قرار دیا شریعت کے اندر حرام ہے وہ کسی بھی مسلک کے اندر چاہے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ ہوں انہوں نے بھی اس کو حلال نہیں قرار دیا انہوں نے مکروح قرار دیا اور مکروح امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کے معنی میں پہلے جو لوگ تھے ان کے ہاں مکرو حرام کے معنی میں ہوتا تھا مکروح کی اصطلاح جو اب چلی ہے اس زمانے میں اصطلاح نہیں تھی مکرو حرام کے معنی میں ہوا کرتا تھا تو اگر انہوں نے مکرو قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حرام ہے شریعت کے اندر قرآن اللہ البرام زنا کو مکروح قرار دیا تو کیا وہ مکرو ہے نہیں وہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام تو ایسے ہی حلال ابھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے لیکن بربادی ہو ایسے برے علماء جمع جی بنفا رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک اور متقی پرہیزگار اور شریف زہد و ورا اور اس کے ص اللہ تعالی سے ڈرنے والے ایسے شخص اور اتنے بڑے امام کا نام لے کر کے اس چیز کو حرال حلال کرتے ہیں نعوذ باللہ منظالب ان کے ماننے والے لوگ آج اسے حلال کرتے ہیں اتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم ان کو فروغ میں اپنا امام مانگتے حقیقت یہ کہ فرو میں بھی ان کو نہیں مانگتے آپ دیکھیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی حلال کو حلال نہیں قرار دیا حرام قرار دیا انہوں نے پڑھی ان کے تلامزہ کی کتابیں اور اس دور کے لوگوں کی مستلحات آپ کے سے میں آئے گی کچھ زمانے میں لوگ مقروب کو حرام کے معنی میں استعمال کرتے تھے حرام سمجھتے تھے ان کا تقوا اور ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ تھا اس لیے اسے مکرو کہہ کر کے ہی یہ سنگینی کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بھی حرام شریعت کے اندر قطام جائز نہیں ہے لیکن آج وہی لوگ ان کے نام پر اس چیز کو حلال کرتے تو یہ بھی زناکاری گویا کہ لوگوں نے حلال کر دیا یورپ کے اندر اور غیر مسلم ملکوں کے اندر اس کی بات وہاں تو حلال ہی ہے کہ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو ان کے ہاں کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا نہ دیکھیے وہاں کس قدر ناجائز اولاد کی کثرت اور اسقات حمل کس قدر وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے پورا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ چکا ہے لوگ پریشان ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں وہ تو ان لوگوں کی بات ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب وہ دستار والے بھی سفید پوش لوگ بھی رات کی تاریکی میں تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اور کس قدر یہ حرام بات ہے تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں حرام دیوشیت ہے یہ شریعت سے کھلم کھلا کھلوار ہے یہ اور باقاعدہ لوگوں نے سنٹر بھی قائم کر رکھا ہے جہاں خاموشی کے ساتھ باقاعدہ عورتوں کو وہاں بھیجا اور کتنے لوگ تو فخر کرتے ہیں کہ میں نے کتنی عورتوں کو ہم نے حلال کیا مردوں کے لیے نہ ملا میں ڈالی اگر ان کی ماں اور بیٹی اور بہو کے ساتھ یہ کوئی حرکت کرے تو کیا ان کو برا نہیں لگے گا لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے اللہ تعالی کا خوف کھاؤ کیا کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ سے ڈرو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو اللہ کی شریعت کو تم نے مذاق بنا لیا کھلوار بنا لیا اللہ کے رسول کی حدیثوں کا کھلم کھلا انکار اور تم نے مذاق اور استحدہ بنا لیا ہمارے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ لعنت سے مراد شاید یہاں رحمت ہے نہ باللہ من مرزال کس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیثوں کی منمانی تعویل اور کس قدر غلط مانا بیان کیا جاتا افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر جو دین کو بیچ کر کے لوگوں سے مال بھی لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو چیز حرام اس کو حلال کرتے ہیں یہ ہے. حرام چیز ہے شریعت کے اندر ہمیشہ کے لیے شریعت اس کو حرام قرار دے دیا یہ زمانے جاہلیت میں امور میں سے ہے اور زمانے جاہلیت کی چیز ہمیشہ کے لیے شریعت کے اندر حرام کر دی گئی لہذا اللہ تعالیٰ کا خوف کو اللہ تعالیٰ سے ڈرو لوگوں کی عزتوں کے کھلوال مت کرو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا ان کی عزتیں ہمارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ان کی عزتوں کا پاس و رکھو ان کی پاسداری کرو اور ان کی حفاظت کرو بجائے اس کے کہ ان کی عزتوں سے کھلوار کرنے کے ان کا خیال رکھو یہ دین اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے تو میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھیوں میرے سامعین میرے ناظرین و مشاہدین یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے درائج ہے یہ تمام چیزیں جو شریعت کے اندر حرام تھیں لوگوں نے اس کو حرال کر لیا یہی نہیں میرے بھائیوں لوگوں نے شرک کو بھی حلال کر لیا ہے اور یہ بھی آئے گا انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اس وقت تک نہیں ہوگی قیامت جب تک کہ امت کے اندر مسلمانوں کے اندر شرک پیدا نہیں ہو جائے گا آج لوگ شرک کو حلال کر دیے ہیں اس کا نام عقیدت اس کا نام توحید اس کا نام توسل اور نہ کیا کیا نام دے کر کے لوگوں نے شرک کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شاء اگلے درس کے اندر آئیں گے آگے تو بتانا یہ مقصد ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پوری ہو چکی ہیں اس طریقے سے مردوں کی قلت اور عورتوں کی کسرت کثرت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ابو موسا شری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونا کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اور ایک مرد کی نگرانی میں چالیس چالیس عورتیں ہوں گی اور یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا یعنی عورتوں کی زیادہ پیدائش ہوگی عورتیں زیادہ ہوں گی اور ایک مرد جو ہے چالیس چالیس عورتوں کا نگراں ہوگا ان کے نام نفقے کا مالک ہوگا ان کی کفالت کرنے والا ہوگا یہ صورتحال حال ہوگی یعنی یہ کہ شوہروں کا انتقال ہو جائے گا یا یعنی اس طریقے سے جنگوں کے اندر عورتوں مردوں کی کو قتل کر دیا آتا ہے تو اس صورت میں عورتوں کی پیدائش تو اسے بھی زیادہ ہے لیکن اس وجہ سے بھی زیادہ مرد لوگوں کی وفات اور قتل ہو جانے کی بنا پر عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ ایک مرد چالیس چالیس عورتوں کا نگراں ہوگا یعنی ان کا دیکھ بھال کرے گا ان کا خرچ برداشت کرے گا اور اس طریقے سے ان کا ان پر ناؤ ان کے ناؤ کا ذمہ دار ہوگا یا اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرے گا یہ صورتحال ہو جائے گی ایسے کی حدیث اس سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کے لیے جائے گا جہالت عام ہو جائے گی زنا عام ہوگا شراب نوشی عام ہو جائے گی مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی حتیٰ کی پچاس عورتوں کا ایک مرد نگراں اور ذمہ دار ہوگا اس کی بیٹیاں ہوں گی اس کی بہنیں ہوں گی اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے کوئی متعلقہ ہوگی کسی نے خلا لے لیا ہوگا کسی کے شعر کفات ہو گئی ہوگی کسی کے شعروں کو قتل کر دیا جائے گا لہذا ان کا کوئی ان کی دوبارہ شادی نہیں ہو پائے گی کیونکہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی اس لیے ایک مرد چالیس چالیس عورتوں کا یا پچاس پچاس عورتوں کا سمجھ لیجیے نگہبان ہوگا اور ذمہ دار ہوگا تو یہ نشانی ابھی تو نہیں پوری ہوئی لیکن یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو یقیناً پوری ہوگی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے مزدو ہیں اور آپ نے جو بھی فرمایا ہے آپ کی باتیں ساری ساری سچی ہیں اور اس طریقے سے ہر بھارت اس طریقے ثابت ہوں گی جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حرب العمین ہمیں حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سریت پر اور دین سنت پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہر حرام اور ہر گناہ اور ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ عبین محمد والمائن و جزاکم اللہ خیر